منعقد ہونے والے, والے دو روزہ علمی کورس جو کہ گیارہواں علمی کورس ہے اس کورس میں شیخ محترم کا اور آپ تمام اخوان کا تہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اسی میں علمی کورس میں حاضر ہوئے شیخ محترم کے بھی ہم شاکر اور ممنون ہیں کہ طبیعت علیل ہونے کے باوجود اس علمی کورس کو منعقد کرنے کے لیے آپ کی پیاس کو آپ لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے ریاض سے تشریف لائے اللہ العالمین ذرا خیر دے ہمارے شیخ محترم کو مزان حضرات میں جگہ دے ہم آپ تمام بھائیوں سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ پوری دلچسپی اور شوق اور رغبت کے ساتھ شیخ کے درس کو اور محاذرہ کو بغور بغرض استفادہ سماعت فرمائیں گے اور اس مجلس میں جو علم اور حکمت کے موتی اور ہیرے جواہرات بکھیرے جائیں گے آپ انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے اور اس سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے انشاءاللہ شاء جو حکم ہے کہ شیخ کا تعارف کرایا جائے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تعارف کی کوئی ضرورت ہے خاص طور سے آپ طلبا کے درمیان شیخ محتاج تعارف نہیں ہیں کئی بار آ چکے ہیں اور اللہ رب العالمین نے شیخ کی زبان میں اور شیخ کی دعوت میں شیخ کے درس میں عجیب و عجیب برکت رکھی ہے جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اثر چھوڑ کر آتے ہیں مجھے یاد ہے آج سے پندرہ سال پہلے تقریباً دربھنگہ سرفیہ میں استاذ ہوا کرتے تھے پندرہ سال پہلے چھوڑ چکے ہیں لیکن انہوں وہاں جو شیخ نے کام کیا ہے تدریس کا یا قرب و جوار میں دعوت کا خطابت کا لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور ابھی وہاں ست سالہ سالانہ اجلاس پانچ سالہ اجلاس ہونے جا رہا ہے تو وہاں بھی لوگ امید رکھتے ہیں شیخ سے کہ تشریف لائیں گے شیخ میرے استاد محترم ہے اور ماشاءاللہ اللہ حافظ قرآن ہیں اور قاری ہیں قاری بھی ہیں الحمدللہ اور عالم جلیل ہیں الحمدللہ عالی شان مدرسوں میں دارالوم احمدیہ سلفیہ درونگا بہار جامعہ امن تیمیہ چمپارن بہار میں بطور مدرس خدمات انجام دے چکے ہیں اور ابھی فی الحال تمامہ ریاض دعوی سینٹر میں دائی اور مبلغ کی حیثیت سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہاں بھی سالانہ جلسے میں تشریف لا چکے ہیں اور علمی کورسز وغیرہ میں تشریف لا چکے ہیں تو شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے میں برے ادب اور احترام کے ساتھ اس مجلس کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں موبائل بند کر شیخ کا حکم ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے موبائل سیٹ کو بند کر دیں تمام لکتا کے بیچ میں خلل نہ ہو کسی کسی گھنٹی نہ بجے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون کو سوئچ آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں اللہ و خیرہ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا من له ومن يضليه فلا هادي له واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريف له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 يا أيها الذين آمنوا اتقفوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فازقوا الغنظيمة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشغل أمور محدثاتها وكل محدثة الفداع وكل بدعث ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه, ونفه ونفه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد له جنات زجري تحت الأنهار خالدين فيه أبدا ذلك هو الفوز العظيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أسررنا وما, وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وند على كل شيء قليل اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. آج بتاری ستائیس محرم چودہ سو اڑتیس ہجری کو مکتب الجالیات جویل کے زیر اہتمام دو روزہ دعوتی اور تعلیمی دورہ یعنی کتاب شرح و نواقد توحید یا شرح و نواقد اسلام کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے اور سننے اور کچھ آپ سے استعفا کا موقع ملا اللہ رب العالمین صفات کے واسطے سے دعا ہے اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے <تصفح> ہماری دعوت میں استقامت اور ہمارے منہج میں صحابہ سلف صالحین کا رنگ غالب فرمائے قبل اس کے کہ یہ دورے کا آغاز ہو سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی آیت نمبر سو جس میں اللہ تعالی نے صحابہ و تابعین و تابعین کے منہج پر چلنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. اور جو لوگ اس منہج پر قائم رہتے ہوئے دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صحابہ و طبعین کے ساتھ رضا مندی کی صنعت دی کس چیز کی صنعت دی ہے رضا مندی کی صنعت دی دلیل, <سلام> <سلام> دلیل <سلام> بسارکون الم الماجرین اول انصاف سبقت کرنے والے ایمان میں مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں سلف کے منہج کو اپنانا چاہیے اور سلفی منہج کی یا حج سلف کی خصوصیت یہ ہے علی انا ومن اللہ علی انا۔ مشر کی منہج کی خصوصیات میں سے ہم خصوصیت یہ ہے کہ منہج سلف کے پاسبان کتاب و سنت کے حاملین اللہ کی توحید کی طرح بلاتے ہیں لیکن بصیرت کے ساتھ علم اور معرفت کے ساتھ نمبر ایک اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اپنی پاکی اپنی جماعت کی پاکیزگی نہیں بیان کرتے فلا تو سکو انفم ہوا اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں نمبر تین سلفی منہج کی خصوصیت یہ ہے کہ توحید کی دعوت سے پہلے وہ شرک سے روکتے ہیں توحید کی دعوت سے پہلے شرک سے روکتے ہیں اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ وما انا منل مشرقی اللہ پاک اور بے ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں یعنی نشیر کرنے والا ہوں اور نشیر کرنے والوں کے ساتھ ہوں نشر کرتا ہوں نشرف کرتا ہوں اسی منہج کی اہم کڑی مجدین ملت شیخ الاسلام امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ ہیں جنہوں نے خالص توحید سنت اور منہج صرف کو جزیر عرب میں اس وقت پیش کیا جب پورا جزیر عرب اسلام کے بعد دوبارہ کفر و شرک کی طرف لوٹ گیا تھا نجد اور حجاز میں قبروں اور مزاروں اور درگاہوں کی پرستش ہوتی تھی بلکہ نجد کے علاقے میں زید من خطاب کی قبر کی پرستش ہوتی تھی لوگ اسلام کو بھول چکے تھے اور لوگوں پر وہ حدیث صادق آ گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لو مساح طلحہ کا قبا بل مشرقین وہ حتاطا ابو دفعہ منتی علسین قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبیلے یعنی بہت بڑے قبیلے بڑے بڑے قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے یعنی مسلمان مشرکوں سے مل جائیں گے مشرکوں کی مشابت اختیار کریں گے وہ تحبت علا یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے لوگ بدھوں کی عبادت کریں گے یعنی مسلمانوں میں شرک آ جائے چنانچہ انہوں نے اسی منحج کے مطابق صحیح علم کو حاصل کیا انہوں نے کبار علماء سے فن کے متخصصین سے اور اس علم کے مطابق عمل کیا اور اس کی طرف دعوت دی اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئے ان پہ صبر کیا اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت میں برکت نصیب فرمائی اور اللہ نے ان کے دم قدم سے تحید و سنت کا بولوالا نصیب فرمایا اور پورے جزیر عرب میں اسلام کی حقانیت واضح ہوئی بلکہ کتاب و سنت کی خوشبو جزیر عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے لگی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو تحید و سنت کا جو انقلاب آیا اور لوگوں کے اندر جو کتاب و سنت پر چلنے کے کا جو جذبہ بیدار ہوا اور اسلام کی خاطر مر کی جو صفت پیدا ہوئی اس میں اہم ترین حصہ شیخ الاسلام محمد بن عبد کے کی قربانیوں کا ہے چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں مختصر انداز میں ان کی زندگی اور حیات سے متعلق مختصر باتیں پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں علم اور فضل کا اثر ہوتا ہے وہی خاندان کی تربیت اور اس کی روحانیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں آئیے اختصار کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ وقت میں ہم اپنی بات ختم کر لیں شیخ محمد بن عبد ان کا نصب اس طرح ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن محمد بن مشرب بن عمر اد یعنی آپ قبیل تمیم سے تعلق رکھتے ہیں اور قبیل تمیم کا سلسلہ نصب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں آپ اس بنی تمیم سے آپ تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمیم تو سلاد یا نہیں سلاد میں بنی تمیم سے تین خوبیوں کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں کتنی خوبیوں کی بنیاد پر تین خوبیوں کی بنیاد پر نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بنو تنیم کے بارے میں تین باتیں بیان فرمائی نمبر ایک ہم اشد امتی علی الدجال میری امت میں دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیخو فی امتی کذابون صلاحداب آپ صلی اللہ علیہ فرم میری امت کے اندر تیس ڈھونڈے کذاب و دجال پیدا ہوں گے اور آپ نے فرم وہ آخر اللہ سب سے آخری میں کانا دجال ہوگا جس کا فتنہ سب سے بڑا فتنا اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری مسلم وغیرہ ما بین نسل قیادم یہ الفاظ مسلم کیا ماں بئی نسل قیادم علاقیا مسا وفید ماں غیر مسلم ماں بئی نسل قیادم علاقیا مسا فت نتن اکبر فتیجال جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنا ہے اور الفاظ بخاری نبی قد اندر تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈبایا یہ دجال کا فتنہ آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلاحی حریش ادا تشہد اہد حکم فلیس من اربع تشہد میں چار چیزوں سے پناہ مانگو ان میں سے وعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان فتنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو ایمان کا مظاہرہ کریں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کرنے میں جو اپنی قربانیاں دیں گے اور اس کی خاطر لوگوں کے عقیدہ اور منہج کو درست کریں گے ان میں بنی تمیم کا گہرا تعلق ہے بے شک اللہ کے حکم سے دجال ظاہر ہوگا اور اللہ کا حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اسے لط کے مقام پر قتل کریں گے لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے جو صاحب توحید ہوں گے اور جن کی توحید زیادہ مضبوط ہوگی شیطان ان کو ان اتنی آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا اور دجال ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تمین کی تعریف کی کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا ان کی توحید مضبوط ہوگی الحمدللہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجالوں کے خلاف شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ نے اپنی جان کے اور مار قربانیاں دی اور محمد بن سہود رحم اللہ کے ذریعے انہوں نے چلیے عرب میں توحید و سنت کی توحید و سنت کی دعوت کو عام کیا کہ کی دار سنت کے خوشنما پھول کھلائے کی کیوں اس لیے کہ یہ بات حقیقت ہے بن رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ یس سلطان اللہ تعالیٰ سلطان کی قوت اور طاقت سے اور اس کے ڈنڈے سے دین کو وہ قوت اور استحکام اور فروغ بخشے گا جو قرآن پڑھنے سے نہیں کیونکہ قرآن اہل ایمان کے لیے اہل تقویٰ کے لیے لیکن مجرمین کے لیے سزا چاہیے چنانچہ سلف کی تاریخ دیکھ جائیے امام احمد بن حم الرحم اللہ سے لے کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم تک ان تمام لوگوں نے ہر زمانے نے لوگوں کے زمیر پر اپنا اثر ڈالا لوگوں کے ماحول پر اپنا اثر ڈالا اور محدثین کی جماعت نے کتاب و سنت کے خول کھلائے اسلام کی خاطر قربانیاں دی صحیح منج کو پیش کیا اور بادشاہ اور سلاطین کے دور میں بھی انہوں نے لا, لومت فی اللہ لا فی اللہ یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی حق کا اعلان کیا لیکن اللہ تعالی نے شیخ الاسلام محمد نبرحاب کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا اور کفر و شرک سے پورا جزیرہ پاک واسع ہوا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ خلفائے شدین کے بعد دنیا کے کسی دور میں وہ امن اور شانتی نصیب نہیں ہوئی جو اللہ نے جزیرہ عرب میں وہ امن و شانتی نصیب کی۔ کیوں اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وعد الله الذين امنوا منكم عملوا الصالحات ليستخلفن في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الى قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيء یعنی خالص توحید اور شرک کے خلاف جو مجاہدہ ہوا جو قربانیاں ہوئی اس کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے امن دیا شانتی دی اللہ نے قدم کو جمع دیے لوگوں کے دلوں و محبت پیدا کر دی اور اللہ نے پوری دنیا سے کشادہ رس قدا فرمایا یہ اسی طرح جو سننے کی برکت ہے تو شیخ الاسلام محمد بن اب سے متعلق جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی بنی تمیم سے متعلق حضرت بحرا نے کہا کہ اللہ کی نبی سے میں نے سنا کہ بنی تمیم کے لوگ گجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے چاہے شیخ مینے بعض رحمۃ اللہ نے یا شیخ ابن حسین رحمہ اللہ اور بھی بڑے بڑے علماء ان کی ایک لسٹ ہے بڑے بڑے علماء جو اس جدید عرب میں دنیا کے جس خطے میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے باطل کے خلاف حق کا اعلان کیا اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ان میں سے کثیر تعداد آپ کو بنی تمیم کے لوگوں کی ملے گی کیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پشن ہے جو بخاری کی حدیث ہے نمبر دو حضرت منع کہتے میں بنی تمیم سے محبت کے رکھتا اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاں سادہ بری تمیم کے صدقات جب اللہ کے نبی صلی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا ہے صدقات قبمینا یہ ہمارے قوم کے صدقات ہیں اللہ اکبر آپ صلی اللہ وسلم نے اس کی نسبت کی اپنی طرف اللہ اکبر نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس ایک لہڑی تھی جو جنگ میں پکڑی گئی تھی قیدی تھی آپ نے فرمایا آتے اسے آزاد کر دو وسماعیل اس لیے کہ وہ ولد اسماعیل اسماعیل کے خاندان سے یعنی اب حرین رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں بنو تمیم سے تین وجہوں سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ وہ جو لاؤں پکڑی گئی تھی وہ بنو تمیم سے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد اسماعیل سے یعنی بنی تمیم کا سب نصب جہاں تک ملتا ہے بلی اسماعیل سے ملتا ہے اللہ نیز مسلم احمد امام الامام احمد کی یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زگات کو دیکھا تو کہا خیری نعم قومی یہ میری قوم کی نعمتیں اللہ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث متنحمد میں اور علامہ ہیزمی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ ایک شخص نے بنی تمیم کی مسمت بیان کی اللہ کے نبی کے سامنے تو آپ نے فرمایا لاتکل بنی تمیم اللہ صحیح بنی تمیم کے بارے میں خیر کی بات کرو اچھی باتیں کرو کیوں سے راہن فین اط و اللہ سے ریماحن الگ دجال دجال کے خلاف سب سے زیادہ نیزہ چلانے میں یا دجال کے خلاف شمشیر گرنا کر میں اور تیز دھاری تلوار میں بری زمین سب سے سخت ہے تو یہ تمام خصوصیات بری زمین کو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور کتابوں کا دور ہے علم کا دور ہے اور علم کے ذریعے سے جو فتنے کا مقابلہ کیا جائے دیرپا ہوتا ہے اور اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے جہاد کو جہاد اکبر کہا ہے وجاہد جہادن کبیرا جہادن کبیرہ جہاد کبیر کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے آپ بہت بڑا جہاد کرو یعنی ان کے شبہات کا اظہارہ کریں ان کو صحیح دین پیش کریں ان کو صحیح اقی... ان کے عقیدے کی اصلاح کریں اور ان کے شبہات کا جواب دیں تو شیخ الاسلام محمد بن عبد اللہ نے علم اور فضل کے ماحول میں سانس لی ان کے والد بھی بڑے عالم اور قاضی تھے اور ان کے دادا بھی بڑے عالم اور قاضی تھے علم اور بزرگی اور دین کے ماحول میں انہوں نے ساتھ لی دس سال سے پہلے حافظ قرآن بن گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں انہوں نے حفظ کی جیسے کہا جاتا ہے بڑے حافظ المتون حاضل فنون جو متون کو یاد کرے گا وہ علوم کا احاطہ کر لے گا یعنی جو جتنا بڑا کتابوں کا حافظ ہوگا جیسے بادو کتب سطح کے حافظ ہیں قرآن کے علاوہ جو جتنی کتابوں کا حافظ ہوگا حافظ فہم کے ساتھ فقہ کے ساتھ وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا اس میں من حفظ المتون حاضل فن جو متین کو یاد کرے گا اس نے فنون کے احاطہ کر لیا چنانچہ شیخ نے علمی متون کو حفظ کیا اور فقہ میں در کو بصیرت حاصل کی علم حدیث میں تمکن اور رسوخ پیدا کیا اور اپنے والد ماجد سے علم حاصل کیا تو والد ماجد کا مشہور قول ہے کہ میں نے بہت سارے مسائل کو اپنے فرزند محمد سے سیکھے یا بہت سے ایسے فقی اور علمی نکاب جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے وہ میں نے اپنے لڑکے اور اپنے لختے جگر محمد سے سمجھے اللہ حکم اللہ نے وہ بصیرت پیدا کی تو شیخ الاسلام محمد بن عبد علم کے حریص تھے لیکن یہ علم تمناؤں اور آرزو سے حاصل نہیں یہ جیسے پانی پیتے ہیں جیسے کہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کو اس طرح پڑھیں گے یشرکون شرب ماں شربل جس طرح پانی پیتے ہیں نا ویسے ہی لوگ قرآن کو پی جائیں گے یعنی سمجھیں گے نہیں بلکہ لال طلب الحمد اشتراہیا بن نبی کثیر ذکر رحول امام مسلم کی کتابیں سدا یہیا بن نبی کثیر کا یہ قول امام مسلم نے نقل کیا یہ علم جو ہے تمناؤ اور آرزو سے حاصل نہیں ہوگا تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا آرام طلبی کے ساتھ علم حاصل کیونکہ اللہ نے ایک قول ثقیل کہا بھاری بوجھ اس لیے اس علم کے لیے محدثی نے کتابیں لکھی طلب حدیث اور میں اس سے پہلے بھی بارہ بیان کر چکا ہوں حضرت جابر ان سبع من السحب فوق الالف قد نقلو من الحدیث علی المختار خیر مغرو من الحدیث علی المختار خیر مغرو ابو حریرت سعد جابن انسو صدیقت و ابن عباس انکت ابن عمرو ان سعد بنے صحابہ میں ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں اتنی بڑے اور مدینے میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے حدیث کے اور تفسیر کے اس کے باوجود ایک حدیث کے لیے جو قصاص لیا جائے گا ظالموں سے یہ حدیث میں پیش کر چکا ایک حدیث کے لیے انہوں نے مدیزے سے شام کا سفر کیا عبداللہ بنوں نے اس کے پاس اور یہ میں چونکہ پیش کر چکا ہوں بس اشارہ کر رہا ہوں تو چنانچہ اسی منہت پر قائم رہتے ہوئے شیخ الاسلام محمد الحاد نے مختلف دیار و انسار کا سفر کیا کیا مطلب و انسار مختلف خطے کا مختلف علاقوں کا سفر کیا افسا گئے مکہ میں انہوں کے علماء سے علم حاصل کیا اختلا کے بڑے بڑے علماء سے حاصل کیا مدینہ کے بڑے بڑے مشاعظ سے حاصل کیا اور سب سے زیادہ استفادہ شیخ نے مدینہ میں کیا اور مدینہ کی خصوصیت آپ کو معلوم ہے ان الماندینہ کم آتا ہے ارد الحیت وفی روایت وفی روایت انیہ ایمان آخری زمانے میں مدینے میں اس طرح سمر جائے گا جس طرح سانپ بل میں داخل ہو جاتا ہے یہ سانپ بل میں گھس جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں شکوائیں گے اخباد یہ مدینہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دور دراز سے سفر کریں گے مدینے کی طرف مدینے سے بڑا عالم کہیں نہیں پائیں گے محتسین کے ایک جماعت نے اس حدیث کو امام مالک پر محمول کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام مالک ہی مراد ہے دوسرے نہیں یعنی اس میں خیر ہوگا مدینہ میں خیر رہے گا کیا مل چنان چی شیخ اسلام محمد بن عبد نے مدینہ میں عبداللہ بن ابراہیم الشمری الجلی المدنی سے علم حاصل کیا اور سب سے زیادہ علم حدیث میں استفادہ کیا ایک اجمی عالم سے جس کا نام محمد حیات سندی ہے جنہوں نے حاشی اور سکتا و حاشیں چڑھایا بالخصوص ابن ماجہ اور نسائی پر بہترین آج اور میں نے دفت میں شرکت کی شیخل بات کے تو اس حاشے پر اعتماد کیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اجازت حاصل کی پھر عراق اور عراق کا سفر کیا اور عراق میں خصوصاً بسرا کے علماء سے استفادہ کیا شیخ کا اپنا مزاج یہ تھا کہ علم حاصل کرتے تھے سلف کے طریقے کے مطابق جیسے بعض علماء نے اس میں کلام کیا ہے لیکن بعض علماء نے اس کی توثیق کی اور اللہ نے کہا اقراب اسمربی الدی خلق خلق الانسان من انسان اور آگے کہا اقرام اربغل اکرم اللہ علم قرآن سے. یاد بھی کرو لکھو بھی علم ابل چنانچہ شیخ کا مزاج یہ تھا کہ آپ جو چیز پڑھتے تھے اس کی تلخیص کرتے تھے یعنی خلاصہ لکھ لیتے تھے اور یہ اچھے طالب علم کی نشانی ہے کہ وہ استاذ کی گفتگو سننے سے پہلے اس موضوع کا سرسری مطالعہ کرے ایک نمبر دو استاد کا محاذہ غور سے سنے کیوں اس لیے کہ اور شرف کی متعدد جماعت سے مربی ہے حضرت ابو دردا سے حضرت علی کی طرف بھی نسبت ہے عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی اور عمر بن عبد العزیز متعلن او مستم آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے اداوہ او محب اللہ یعنی عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم, بنو یا علم کے سننے والے بنو تو مستم کہتے غور سے سننا لہذا طالب کو چاہیے کہ استاذ کی بات غور سے سنے اور سن کر کے اس کو ترکیز کرے مذاکرہ کرے نمبر ایک نمبر دو اسے لکھ کے رکھے اس لیے محدثین کیا حدیث کے صحیح کے جو شروع میں ضبط ہے ضبط کتاب اور ضبط صدر جن کا حافظ بہت زیادہ تیز تھا وہ ضبط صدر آباز ضبط صدر کے ساتھ تھا ضبط کتاب کا بھی اہتمام کرتے تھے کتاب لکھتے تھے جہاں شکوت تو شیخ ہمیشہ کافی قلم ساتھ رکھتے تھے کوئی بھی علمی بات آئی اس کو لکھ لیا اس لیے کہ یہ اہل سلف کا یہی طریقہ تھا فوائد لکھا کرتے تھے اور بہت ساری کتابیں جیسے کتاب التوحید کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کا پورا خطہ انہوں نے سفر میں تیار کیا ذہنی طور پر اور جب سفر سے لوٹے تو کتاب التوحید انہوں نے لکھی تو شیخ نے بہت سارے خدمات انجام دیے کیونکہ بہت سرسری طور پر میں چل رہا ہوں اس سلسلے میں جن میں اہم ترین کتاب کتاب التوحید ہے فیم حق اللہ نبی اور یہ کتاب ہے کہ پورے وصوخ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا توڑا دنیا نے نہیں دیا بے شک لیکن قرآن حدیث کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد نے کتاب الحیب کے لکھنے کا جو منج اپنایا تھا وہ بالکل امام بخاری کی طرح اور امام بخاری کا کیا منچا بتائی اور کتاب الحل اس کے بعد آیات نقل کی تو جس طرح امام بخاری باپ باندھنے کے بعد آیت اور حدیث کا ٹکڑا یا صلب کا قول نقل کرتے اسی طریقے پر محمد بن عبد الحاب رہ محلہ چلتے رہے اور انہوں نے بھی اسی اسلوب کو اپنایا باپ قائم کر کے حدیث لکھی قرآن کی آیت اور حدیث اور پھر اس کے بعد سلب کے اخبار وغیرہ جسے آپ دیکھیں کہ کتاب التحد کے بعد نسخوں میں صرف کیا ہے کتاب و التحید وقول اور باخلطین امام بخاری کا منج اپنایاں کتاب التحید یہ اہم تصنیفات میں اسی طرح کشف کہ مشرقین اور قفار کے جو شبہات ہے یا اور مسلمان جو جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا یا یہ شرک نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم پر شرک سے نہیں کرتا جو حدیث بخاری وغیرہ کے پیش کی جاتی ہے اس کا بہترین انداز میں جواب دیا اور اس میں بتایا کہ اس دور کے کلمہ کو مسلمانوں کا شرک مکہ کے کافر و مشرقوں سے زیادہ ہے یہ ساری تفصیلات بیان کی اسی طریقے سے حصول فراز کے تین بنیادی حصول اور وہ تین بنیادی حصول کہ جو عام فہم انداز میں سمجھایا گیا اور عام فہم انداز میں انہوں نے اس موضوع کو آسان سے آسان تک کر کے لکھا کیونکہ شیخ الاسلام محمد الحاد کی خصوصیت کے بہت ساری لمبی باتوں کے اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں ایک نمبر دو سہولت البارہ حضوبت الالفاظ آسان عبارت میں میٹھے اسلوب میں پیش کرتے ہیں چنانچہ اصول الزراد الدین کے تین بنیادی اصول اور وہ تین بنیادی اصول مربک مادینوں کا من نبیوں؟ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تمہارے نبی کون یہی قبر میں سوال ہو تو یہ اہم چیز ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے اس لیے انہوں نے اپنے تلامزہ کو حجاز اور نجد کے مختلف علاقوں میں مبنی و داری بنا کر بھیجا تو ان کو یہی تعلیم دی کہ کتاب التحق کا درج دو حصول الصلاح کا درج دو کیش و کا درج دو اور میں اپنے استاد عبد النزیز الفرح سے میں نے سنا کہ بہت سے لوگ جو اس زمانے میں کتاب یہ دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے غور سے سنی اس بات کو اور میں ایک دلیل بھی دیتا ہوں گے جو میں نے ڈائریکٹ بہت سے لوگ جو کتاب قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے جب درس و تدریس کا اور علمی دروس کا اہتمام ہوا مبلدین اطواد کو مختلف خطوں میں بھیجا وہ اللہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کتاب و کا حافظ ہو گیا کوئی اصول کا حافظ ہو گیا کوئی قواعد الربا کا حافظ ہو گیا یہ دروس کی برکت اور شیخ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں میں نے خود سنا ایک شخص کے جو ابھی تک زندہ ہے وہ میری میرے خیال سے اس کی عمر جو ہے کم از کم ابھی نبے سال ہو اس نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ کہ میں نے اس ملک میں وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ ظہر پڑھتے تھے کیونکہ کسی کو بھی قرآن پڑھنے کا علم نہیں تھا اور پڑھنے پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے چنانچہ سارے لوگوں میں مجھے صرف سورقاب یاد تھا چنانچہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آیا اور لوگ انتظار کر رہے کرنے ذور پڑھنے کے لیے تو میں نے جو ہے سورخاب پڑھی میں نے کہا کہ ان سے عربی میں پوچھا کہ آپ نے سورت کاب پڑھی تو الحمدللہ للہ احمد نے پڑھا پڑھا یہ سیدھے سورجال شروع کر دیا کہا کہ میں نے صرف سورج آب شروع کر دیا کہ میں بھی کچھ نہیں معلوم آدھا پہلے خطبے میں اور دوسرا حصہ دوسرے خطبے میں تو گرجے یہ بات کے واقعات لیکن اس دور سے جو محنتیں ہوئیں اور جو اس کے اوپر ترتیبوار علمی خدمات ہوئی اور دروس کا سلسلہ جاری ہوا اور اس مملکہ میں توحید اور سنت کو بیس رکھا گیا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس جزیر عرب کو پور دنیا کے تمام ممالک میں علم اور فقہ کے اعتبار سے ممتاز کیا امن و شانتی کے اعتبار سے ممتاز کیا خوشحالی اور فاروق البانی میں ممتاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اہمیت دی اور وقاعدہ فرمائی اور اللہ نے ہر راستے میں ہر بند راستوں کو اللہ نے کھولا یہ خالی توحید سنت کی برکت ہے کیونکہ اللہ نے فرما الدین جس, جس جماعت میں خالص توحید ہوگی اور شرک کے خلاف قربانیاں ہوں گی اللہ نے فرما مدول جس میدان میں جاؤ گے ہدایت مل جائے گی علم کے میدان میں گاؤں کے میدان میں تجارت کے میدان میں, میں سیاست کے میدان میں جس میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی خالص تو صرف کا منہج امبیا اور صحابہ اور سرب کا منہج اپناؤ گے کا علا من ایسے لوگ اپنے رب کی ہدایت پر گمراہی کے لیے کافی غلالی موی گمراہی میں اور ہدایت کے لیے ہدایت پر بلندی وہ بھی میر ربھی اپنے رب کی طرف سے یعنی تین بدن اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرے گا وہ یسید اللہ الدین خدا الدین یہ ملک ترقی کر رہا اور یہاں تک کہ اس کی دعوت پوری دنیا کے اندر پہنچی اور آج جو کچھ کتاب و سنت کی برکات مختلف خطوں میں نظر آ رہی ہے اس ملک کی قربانیاں ہیں اللہ حق پر تو اس لیے شیخ الاسلام محمد المق کی جو تعریفات ہے ان مسلم سلازہ کا ایک اہم ترین رول ہے یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو حفظ کیا اور درس دیا اور اپنے عقیدے کی صلاح کی اور انہی میں سے وہ کتاب جو آج ہمارے زیر بحث ہے یا زیر درس نو اسلام جس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے مسائل کے نبی صلی اللہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اب حضد اللہ تین آدمی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مفغوز ان میں سے ایک عمول تدین اسلام سنتر جاہلیہ۔ اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو اختیار کرنے والا جاہلیت یعنی جو اس خالص اسلام کے خلاف توحید و سنت اور صحابہ و سلب کے منہج کے خلاف جو چیزیں بھی یہ سب جاہلیت ہیں جس کے اوپر دلیل نہ ہو جاہلیت جس پر دلیل نہ ہو کتاب و سنت کی یہی تعریف کی گئی وہ کیا ہے اور جس پر کتاب سنت و سنت اور سلب کے منہج سے دلیل ہو کیا وہ علم اللہ اکبر اس موضوع اور ہم ترین کتاب لکھی مسائل الجہریہ مختصر زاد المعاد. یعنی زاد المعاد کی انہوں نے تلخیص کی گئی رضا نے تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ ان کے علمی اور عملی اور طاقتی مقام کو آپ پہچان سکیں اور شیخ کی وفات پیدائش بہت گیارہ سو پندرہ ہجری میں اور وفات بارہ سو چھ جی موی یعنی اکانوے اکانوے سال کی عمر تھی. نائنٹی ون اتنی لمبی عمر کیوں بھائی بے شک اللہ کا فضل ہے لیکن اللہ کی نبی کہہلی سے نیکی اور بھلائی جو انسان کو عمر میں اضافہ کرتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کے ذریعے عمر میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کام لیا لہٰذا اس دعوت انہوں نے جو تحریک برپا کی وہ دعوت الاصلاحیہ اس کے تئیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شیخ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو ہم مشائق اور علماء سے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں اور اپنے علاقوں میں دروس قائم کریں میں نے حیدر آباد اور بمبئی اور کولکتا اور دوسرے علاقوں کا جو دورہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں بھی الحمدللہ یہ درست شروع ہو گئے اور جب سے یہ درو شروع ہوئے کسی زمانے میں میں جاتا تھا ایک مسجد میں جتنے نمازی ہوتے تھے تقریباً کم سے کم اگر سو نمازی ہیں تو اس میں پچہتر مفتی ہوتے تھے کتنے ہوتے تھے تقریباً یعنی مفتی ہوتے تھے اب میں حیدرآباد میں گیا مختلف علاقوں میں نام نہیں لیں گے ہر جگہ کے لوگ ہیں تو مفتیان کرام کم ہو گئے اور الحمدللہ للہ متقیوں کی تعداد الحمدللہ للہ بڑھ گئی ہے علم کی قدر ہو رہی ہے اور بہت غیر محسوس انداز میں لوگ پڑھ رہے ہیں بلکہ مجھے ایک خفیہ طریقے سے معلوم ہوا کہ خاص طور حیدرآباد اور جنوب کے علاقے میں انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ امن و شانتی کے دہائی جو ہے اگر کوئی جماعت ہے تو یہ جماعت علی سے وہ اللہ کر بہت بڑے آدمی سے سنا میں نے یہ دروس کی برکت ہے ہم صحیح امن قانون کرنا چاہتے ہیں صحیح دین پیش کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے بعض اخبار نے جیل میں زیادہ کردہ دیا پوری سمجھا کے درست تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی इसी मानत के बारे में हंगे العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعته ومن يتوقع الشر يوقه انما العلم بالتعلم العلم جو ہوگا حاصل کرنے سے نا استاد شاگردی کے رشتہ سے علم ائے واضح هذا العلم دين فانذروا ان من تاخذون دينك یہ قول محمد سیریین سے ہے ہی اپ کو تو معلوم قول امام مالک سے بھی ابن عباس سے بھی اچھا ہے بارک اللہ اناد ابن عباس سے دوسرے الفاظ کے ساتھ میں بتاتا ہوں انادون یہ علم دین ہے اس لیے کہ کن سے تم علم لے رہے ہو یہ بھی دے فندر امن تاخون دین لہذا ہم علماء ربانین سے علم حاصل کریں جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں نہ یہ کہ ان لوگوں سے جو اسٹیج کے بادشاہ ہیں اور جو اپنی تقریروں کو بیچتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعریف فرمائی ہے اس کی روشنی ہم دیکھیے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے انشاءاللہ وہ عالم ربانی ہوگا یا راسخ فل علم ہوگا نبر اللہ عمران سمے واضح اللہ اور شخص کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنے ایک ایک نمبر ایک اس کو یاد کرے ہفت یعنی یاد بھی کرے سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے یعنی اس کی حفاظت کرے حفاظت حفاظت بھی ہونا چاہیے علم کے ذریعے اور حفاظت عمل کے ذریعے اور جس طرح اس نے سنا اسی طرح لوگوں کو پہنچا علم کے اثرات جن لوگوں پہ قائم ہوں وهي علم ليس العلم كثرة الحديث ولكن العلم هو الخشي كما قال عبدالله بالوسود علم جو هي كسرة حديث كان بل علم خشيئت كان عمني. اور امام مالك ليس العلم انكثرة الرماية ولكن نور جعله الله في القلوب علم كسرة رواية كان عامني بل كعلم روشنية جو اللہ لوگوں كسينوں مدادتا ہے اور ابن عبی غسان قوله لا تزال عالما ما كنت متعلما جب تک تم تعلم علم بنكر رہوك تم عالم رہوك عالم منوگا نہیںلوم ع <جَاهلًا> حاصل کرنا چھوڑ دو گے تو جاہلوں کے لسٹ میں نام آ جائے اس لیے طالب علم بن کر کے رہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ صحیح محض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح محج کے مطابق تمام باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق خوش دو منٹ یا ایک منٹ کے وقفے کے بعد ہم ابھی کتاب پڑھتے ہیں نواخد توحید یا نواخد اسلام اور یہ انداز انشاءاللہ شاء و تفہیم کا انداز ہوگا میں آپ کا مشارکہ چاہتا ہوں آپ شعر رہیں میں بھی آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں آپ اپنے دماغ کی زنجیر کو جو ہے ہلائیے ذرا سا اور غور و فکر کام لیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی قلی الباب یہ قومی یا اس میں نشانی نشانیاں کن کے لیے عقلمندوں کے لیے اور نشانی کن کے لیے ہیں عقل والوں کے لیے علم والوں کے لیے تو اس لیے عقل اور شعور ضروری ہے اور عقل اور شعور بھی ہونا اور حفظ بھی ہونا کیونکہ اللہ تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں کہا وقال النا نسما کنہ صاحب کاش کی اگر ہم سنے یعنی لئیتا کے بارے کاش کے اگر ہم سنے ہوتے یا سمجھے ہوتے تو جہنمی تو سننا اور سمجھنا دونوں ضروری ہے حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا علم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں تو کہاں کہا کہ بھائی البن حقول یعنی یعنی حفاظ یاد کرنے والا دماغ بھی چاہیے اور سمجھنے والا دل بھی چاہیے حفظ بھی چاہیے لسان و وقلب العقور جو مسائل آپ نہیں جانتے سوال کریں سیکھیں وہ قلب العقور اور سمجھنے والا دل بھی چاہیے سمجھیں تو نواخر اسلام سے متعلق انشاءاللہ ابھی سرسری طور پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد پھر کتاب کی عبادت بھی پڑھیں گے ابن عباس کے مختلف اخوال جو ہیں صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شروع زمانے میں جب کوئی قال رسول اللہ کہتا تھا ابسار ہونا سر آزان والدلول فلم ہاتھ کیا مطلب ہو جب شروع زمانے میں صحابہ کا جو دور تھا جس وقت صحابہ علم اور فضل کی در شفقت کرتے تھے اب تک یہ قدریہ اور دوسرے باطل فرقے نہیں آئے تھے اس وقت شروع زمانے کے بارے میں صحابہ کا جو دور تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب صحابہ کے زمانے میں جب قال رسول اللہ لوگ کہتے تھے تو ہم اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر لیتے تھے لگا لیتے تھے یعنی ہماتن گوش ہو جاتے تھے سمجھ گئے نا گوش اور آواز ہو جاتے تھے اور اپنی نگاہوں کو اس کی طرح مرکوز کر دیتے متوجہ ہو جاتے کیا بات فلم لیکن جب مشقتوں میں پریشانی مطلہ ہو گئے اور حق اور باطل کی آمیدش ہو گئی اور بہت ساری چیزیں گڑ ہو گئی صحابہ کے ساتھ دوسرے افراد کی آمیدش اس میں ہو گئی تو ہم حدیث نہیں لیتے مگر فنا اور فنا سمجھ میں بات یہ دلیل اس بات کی ہے کہ صحابت كلهم عدول صحابہ سب سن کے سب آدمی اسی لیے صحابہ بھی حدیث کے بیان کرنے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے زید بینارقم کے بارے میں یہ مقدمہ مسلم میں بھی ہے دوسری جگہوں پر کہ حدیث ہے جب آخری عمر میں جب وہ حدیث بیان کرنے کے لیے اسے کہا گیا کہ نہیں میں حدیث نہیں بیان کرتا کیوں کہ, کہ اگر مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی تو میں اللہ کے کی پاس کیا جواب دوں کتنے محتاط ہوا کرتے تھے اور ابن دقیق العید کی کتنے محتاط ہوتے تھے کہتے ہیں ماں تک چالیس سال تک جب بھی کسی نے ہم سے کوئی سوال کیا تو سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے اللہ کے لیے جواب تیار کیا میں اللہ کے کیا جواب دوں اس لیے سرف کی جماعت نے تاریخ کی عالم کی کہ جس کی غلطیاں کم ہوں اور اس کے اس کی اچھائیاں زیادہ ہو یعنی غلطیاں نہیں سے کم ہوتی ہو اور دوسرے الفاظ میں تعریف کی گئی کہ عالم وہ ہے جو سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جس کے الفاظ کم ہو کل حروف ہو وقت مہانی جس کے الفاظ کم ہو اور ماہانی بہت زیادہ چنانچہ کہا کہ دیکھو صحابہ میں بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اور ابو سعید خدری کی رمایت کہان ابو بکری نا لما وہی سے بخاری مسلم اب وہ اگر ہمیں سب سے بڑے عالم تھے تو وہ ان سے کلام کم ہے جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے الفاظ کم ہوں گے اور معانی زیادہ ہوں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ علم باوقار طریقے سے حاصل کرو باوقار عالم سے حاصل کرو اور الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا گغاس کو مطلب ہے صدف سے کے گوہر سے یعنی الفاظ کے پیچ و میں الجھنا اور الفاظ اور فروغ کو مختلف انداز نکالنا پیس پیس کے بولنا حدقل مت یہ علم نہیں ہے تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صنف ہاں کلام کم تھا اور معنی زیادہ تھے لہذا اس انداز میں جو بحمل ہوگا اس کے الفاظ کم ہوں گے ماہی زیادہ ہوں گے عمل زیادہ ہوگا قول کم ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قول کی کثرت ہوگی اور عمل میں کمی آ جائے گی ادا و حرل قون وہ حسین الحمل جب قول کی کثرت ہوگی اور عمل میں کیا ہو جائے گی کمی آ جائے گی اور حدیث ہے تقسر القرآن و یقین الفقار پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور سمجھنے والے کم ہوں گے یہ سب لوایات کو میں ابھی محفوظ رکھتا ہوں آئندے کے لیے کیونکہ ابھی بولنا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ ابھی ہم جس موضوع پر ہیں اور جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ نواق اسلام وہ کیا ہے نواق اسلام نواق یہ مادہ کس سے نکلا نقص سے نون کاف اسی سے آتا ناقد اور مونس آئے گی ناقبہ تو نقد کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو بنی ہوئی ہو ٹوٹ جائے بنی ہوئی چیز جو بکھر جائے حصی بھی ہے مانوی بھی ہے حصی یعنی جیسے دیکھیے این قبفا کاما یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے ساتھ اس بستی میں گئے جس بستی کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کیا مہمان نوازی کرنا چاہیے کہ نہیں مشرقین کفار کیا مہمان نوازی ہوتا ہے عدیض ہے من کہہ رہی ہو من نسل بے قوم ان ہو یہ جو کسی قوم کا مہمان بنے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے اس کی ضیافت کرے اور اگر مہمان نوازی نہ کرے تو مہمان کو حق حاصل ہے کریں میزبان کو سزا دے فلاح اکیبہ ہوں بے مصر سزا کیا دے؟ جب جتنی ضرورت آپ کے پیٹ کی ہے اتنی اس پیٹ کے مطابق آپ جیب پر جیب پر ہاتھ ڈالیں اس کے یعنی آپ اتنا مال دے سکتے آپ چور نہیں ہوں گے چور نہیں ہوں گے کہ کوئی شور بربا کرے تو یہ جائزۃ یوم والے یہ مہمان نوازے ہاتھ حضرت موسا اور خبر جب مہمان بنے تھے مہمان موازی نہیں تھی لیکن فوجہ فیحا جیدار یوری دینا ایک دیوار تھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی ٹکی ہوئی دیوار اس کو انہوں نے صحیح کر دیا تو ایک دیوار جو بالکل بنی بنی بنی دیوار ہے گر رہی ہے اس کو انہوں نے صحیح کیا تو معلوم یہ کہ نقص کا مطلب ہے کہ ایک بنی ہوئی چیز ہے ٹوٹ جائے اسی لیے کہتے ہیں انقاد کہتے ہیں کنڈرات نقد کی جمع کیا آتی ہے انقاد کھنڈر اور, اور حصی مانوی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولا تنقد المان دادا تو قسم کو پورا کرنے کے بعد اس کو مت توڑا یعنی پخت کر چکے ہو قسم پھر اس کو توڑ دیا تو نواخذ کا مطلب ہوا نواخذ اسلام ایسے اعمال اور ایسی باتیں اور ایسے کفری شرکیہ الفاظ چاہے اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہو یا زبان سے ہو یا عمل سے ہو یعنی ایسے امور جو اسلام کی عمارت کو ڈائنامیٹ کر دے اسلام کی دیوار کو گرا دے یعنی پورا اسلام پوری پوری اسلامی عمارت گر جائے یعنی اس کا جو دین اور ایمان ہے بالکل تباہ برماد ہو جائے اسلام کی باؤنڈری سے نکل جائے تو نواخد اسلام کا مطلب ہوا اے العمور التی تخرج السلام العمور التی تخرج الب دن حضیر اسلامی وہ تدخل فیدا ایرت القفر ایسی چیزیں جو آدمی کو ایسے امور اور ایسی چیزیں جو آدمی کو ایمان کے اور اسلام کے دائرے سے نکال دے اور کفر میں داخل کر نماخ اسلام کا مطلب یہی ہوا کہ اسلام سے نکالنے والی چیزیں واضح ہو گئی چلیے اسلام کیا ہے اسلامی آپ لوگ مسلمان ہیں نا لوگ مسلمان ہیں مسلم ہیں. لفظ اسلام کا جو مادہ اختصاص سے چلتے ہیں سین لام میم سلپ دونوں کے ہیں ہے ادنا میں طالب عں بہت بہت چھوٹا طالب علم ہوں قرآن کا اللہ نے کہا یا سلم اور دوسری خرط ہے یا سلم سل سلح کے معنی میں سلح, سلح, سلح, سلح امن اور شانتی سلم اتحاد و فرما برداری تو گویا اسلام میں سلامتی بھی ہے شانتی بھی ہے سلح بھی ہے امن اور اس میں اطحت اور فرما برداری بھی ہے یعنی اشارہ یہ اطاعت فرما برداری کے ذریعے امن و آستی پیدا ہوگی اتار فرما, فر بر فرما برداری کے ذریعے شانتی آئے گی دنیا میں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرتن خط لکھا آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاء اللہ جانتے ہی نہیں ہرتن کون تھا اتنا تو بتائیے آپ لوگ روم کا بادشاہ تھا آپ نے لمبا خط لکھا ماشاءاللہ ہمارے استاد سے مولانا طاہر صاحب اللہ ہم کو جدا خیر دے انہوں نے جب کتاب پڑھائی دی منصورات تو انہوں نے وہ پوری روایت یاد کروائی اور میں اللہ کو گواہ بنا تو اس مبارک وقت میں جمعہ کے دن اثر کے بعد کہ جو ہیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس کو جو میں نے تیسری جماعت میں یاد کیا ابھی تک منوان یاد ہے اللہ کے فضل سے اس لیے کہا من حفظ المتون حاضل الفنون انیس ستاسی کی بات ہے مجھے بھی یاد رہا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا میں پورا نہیں سناؤں گا لیکن تھوڑا سا من محمد بن عبداللہ اور رسول اللہ ہیرکیمروم سلام اور اعدا منی خدا تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا تو کیا کہا اور کرو الفاظ کتنے چھوٹے ہیں الفاظ مختصر اور معنی کا سمندر ہے اسلیم تسلم اسلام لاہو کیا ہو جاؤ گے تسلم بن الفتہ نے قسلم من کو لفت نتنگ وبارا تسلم مین یعنی اسلام لے آؤ محفوظ اجاؤ گے اسلام لے آؤ شانتی میں آ جاؤ گے اسلام لے آؤ تمام فتنوں سے محفوظ اجاؤ گے تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام امن اور شانتی کے معنی میں اور جو اسلام امن شانتی کی دعوت دے اس میں ارحابیت نہیں ہو سکتی اسلام آیا ہی ہے ارحاویت کو ختم کرنے دہشت گردی کو ختم کرنے اور امن عالم ہے فقط السلام میں اور اس کی واضح تاریخ موجود ہے کہ اسلامی قوانین اور اسلامی نظام زندگی کو لے کر صحابہ دنیا کے جس خطے میں گئے ایسا لگا کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے گا تعلیم کا اثر ہے لہذا یہ اسلام جو نواقد اسلام یہ اسلام کی تعریف اسلام انقیاب لوتا ہے تم نے شر کی کیا مطلب ہو اس کا اسلام بمعنی استسلام سے اللہ نے کہا اسلم یا ابراہیم اسلم اسلم کو اسلیم, اسلیم اللہ اکبر ابراہیم اسلام لے آؤ یعنی اللہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا تو اسلام کے معنی ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا جسم اور روح کے ساتھ جس مار؟ ابراہیم اور اسماعیل علیم السلام نے جو قربانی پیش کی تو اللہ نے اس کو تعبیر کیا فلما بادینا ہو این ابراہیم جب دونوں اسلام لیا سنحانا اسلام یعنی اللہ کے حکم کو انہوں نے تسلیم کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے جھوکے دل اور جسم کے ساتھ ابھی اللہ ابھی وہ انہوں نے کام مکمل بھی نہیں کیا لیکن دل کی سچائی کی وجہ سے اور نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے قربانی قبول کر دی تو معلوم ہے اسلام استسلام اللہ کا حکم نصاب نے جھکنا اور ان قیاد اور اللہ تعالی کے کی اطاعت اور بندگی کرنا یعنی اللہ کی اطاعت اور فرم کرنا تعداد کے ساتھ یعنی عبادت کے ساتھ تعداد کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی عبادت کے معنی میں یاد رکھیں اور جب تاج کے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اتباع کے مانے گی وہ لنقیاد یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ کے قانون پر چلنا یہ اسلام ہے اور اسلام کے جو احکام ہیں دو ترقی جو کام کرنے کو کیے جائیں اور جو کام چھوڑنے کے چھوڑے جائیں یعنی انقیات البطلاح دو طرح ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو قائم رہو نماز قائم کرنا روزہ زکات علاخرا اور جن جید چیزوں سے اللہ نے روکا شیخ سے روکا کفر سے روکا ماں کی نافرمانی سے روکا پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے سے روکا ریباسو سے روکا ان تمام سے اس لیے عبادت یہی ہے اصل اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے معمورات پہ چلنا اور منہیا سے بچنا اس لیے کہا گیا اتفے محارم اللہ تکن اعبد الناس اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچوں لوگوں میں کیا ہو جاؤ گے سب سے بڑے سب سے پہلے کیا ہو جاؤ گے عبادت گزار ہو جاؤ گے جی تو یہ ہوا نواخ اسلام لیکن کہا نواخ اسلام آشارہ دس یعنی اس کتاب میں آشرا کا مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواخ اسلام دس ہی ہے یہ نہیں کہا انہوں نے اگر ایسا ہوتا تو کتاب کا نام نواق یہ نہیں رکھتے نواق اسلام رکھتے. یہ کہتے من اسلام ع اسلام شرا اسلام کے دسی نواق ہے لیکن نہیں بلکہ نواقت بہت زیادہ ہیں یعنی بہت بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جو ظاہری اور باتلی اس میں وہ بات کچھ گناہ جو اندرونی طور پر کیے جاتے ہیں جو اللہ بندے کے درمیان لوگوں کو نظر نہیں آتا اور کچھ گنا ظاہری ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو تو ایسے گنا بہت زیادہ ہیں لیکن اس سلسلے میں میرے علم کی حد تک اب تک جو میں نے معلوم کیا وہ یہ کہ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور سب سے مفصل اور تفصیلی کتاب نما خد اسلام میں لکھی ہے حافظ ابن حضرت مدوفہ فیسامیہ ارب سب نو سو چوہتر میں ان کی وفات انہوں نے کتاب لکھی الدام قوات اسلام اسلام یعنی اسلام سے کو کاٹنے والی اسلام سے نکالنے والی چار سو چیزیں اور بعض لوگوں نے شمار کیے تین سو لیکن مختلف اہل علم کی تحریرات کو اور ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات سمجھ ہے کہ شیخ الاسلام محمد العبد نے ان تمام کتابوں کا دراسہ کیا بل اختیار مطالعہ کیا اور ان 10 یعنی ان چار سو نواقذ کو انہوں نے اختصار کے ساتھ دس میں سمیٹنے کی کوشش کی یعنی دریا کو کوسے میں بند کیا اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ان کی تعلیفات کی خصوصی یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی باتوں کو کم الفاظ میں آسان اسلوب میں میٹھے انداز میں پیش کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ نواقد اسلام ہے لیکن فخ کی کتابوں میں فخ میں اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کتاب المرتدین یا ابوا باب ال ارتداد کا باب یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں ارتدا ناواقد یعنی ارتداد یعنی دین سے پھر جانا اور رد اب الرجوع لوٹنا یعنی اس کا مطلب جو آدمی اسلام سے لوٹ جائے اسلام سے نکل جائے چنانچہ اس سلسلے میں ردا سے متعلق چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں اسلام سے نکالنے والی چیزیں یا اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں یا مرتد ہونے کے لیے وہ گناہ جو جس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے اس کے لیے اصول یاد کیجیے اصول الرد اربع فقط اصول الاقی اسلام اربا یعنی چار ہی ایسے گیٹ ہیں انہیں چار گیٹ میں گیٹوں میں سے یا انہی چار گیٹ میں سے کسی ایک گیٹ سے آدمی جائے گا تو کافر بنے گا پانچواں نہیں ہے تو اصول اور زدہ نمبر ایک زبان کے ذریعے قول القفری انسان زبان سے کفر و شرک کے کلمات بولے جیسا کہ سور توبہ ہے نمبر سیونٹی فور میں اللہ نے کہا ولقد قالو کلی مت بعد وخد قالو کلی مت القفری اسلام ہے کلمہ کفر انہوں نے بولا تو معلوم یہ ہوا کہ زبان سے انسان کلمہ کفر بولے چاہے اس کی نیت ہو یا نہیں ہو لیکن اگر وہ کفر ہے اور اس کا اس کو اس بات کا علم ہے لیکن وہ کفر کا کلمہ وہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے کلمت القفری باد اسلامی باد اسلام, اسلامِ ہی کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان کلمہ کفر بولے گا تو اس کلمہ کفر کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے نمبر ایک. نمبر دو اس سلسلے میں اعتقاد الكفر و شرک کفر اور شرک کا ہے اعتقاد یعنی ایک انسان نماز بھی پڑھتا روزہ بھی رکھتا ہے بھی دیتا ہے لیکن یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں میں اللہ کے عرش کا انکار کرتا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں اب میں ابھی اب آپ کو بتاتا ہوں اس کی عقید نماز پڑھتا روزہ رکھتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ روح ہر چیز میں حلول کر گئی اعودب اللہ وحدت الوجود کا عقیدہ وحدت الشہود کا عقیدہ روح حلول کر گئی جیسے ابن عربی نے اور دوسرے لوگوں نے یہ شعر کہا حلاج کا شعر ملکلب الخنزی اللہ عید ہر چیز میں اللہ کے حلول کر گئی ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے کہ چاہے وہ نماز پڑھے روزہ رکھے جو بھی رکھے لیکن یہ عقیدہ کیا ہے کفری اور یہ عقیدہ ہے نا اس عقیدے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے دل میں وہ کفر ہے زبان سے وہ حق بولتا ہے لیکن دل میں خوب ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل لا الہ الا اللہ تو معلوم ہوا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ بس عقیدگی کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے مثال کے طور پر موتی البلخی کون تھے امام یہ اس کے اسٹیچر جر ہے محدودی نے جر کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں قال امام العظم ہمارے امام آزم نے کہا اور امام آزم کون ہے بھائی بولو لیکن ہم تو ہم امام اعظم کس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے امام بنایا جنہوں نے امبیا کی امامت فرمائی بیت المقدس میں بھی اور اگر الوداع اور نہائے دوسرے بات کو تسلیم کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں بھی امامت فرمائی اور آسمان بھی امامت فرمائی نے خود دیکھا الداع اور نہای تھا تو اللہ نے ان کو امامت بخشی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں امام اعظم نے کہا لادری این اللہ اب اس تمام فی الحال میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں آسمان پہ یہ زمین پہ فخر کفر اس نے کیا کیا کفر چلیے یہ تو وہاں لیکن دوسری کتابوں میں حوالہ ہے یعنی یہ تو عقیدت حاویم میں لیکن دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ لادری عین اللہ اسلام فی الفقات ہے یہ الفاظ بھی ہے وہ کافر ہے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن لاد عین اللہ عرش فلم میں اللہ کے عرش کا اقرار کرتا ہوں انکار نہیں کرتا لیکن اللہ کا عرش کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم تو کہا کافر ہے چاہے وہ زبان سے نہ کہے لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی روح ہر چیز کو حل کر گئی اور اللہ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے جبکہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم زلیل وہ کم تم سور حدیف ابتدائی آیات پڑھیے اللہ تعالی نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کی گہرائیوں میں جو چیز داخل ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے زمین سے جو چیزیں نکلتی انہیں بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے ساتھ کا کیا مطلب ابن عباس نے کہا اور ابن عباس کی وہ صنعت ہے جس میں امام بخاری نے اعتماد کیا قال علی بن ابی طلحان ابن عباس جب تفسیر کے اندر علی بن ابی طلحان ابن عباس آئے تو یہ سونے کی کڑی کہی جاتی اس کو امام بخاری نے اعتماد کیا کہا کہ ابن عباس وہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں علم کے اعتبار سے تو اگر کوئی یہ عقیلا کفریا رکھتا ہے چھپائے ہوا ہے چاہے وہ نماز پڑھے روزہ رکھے یا بہت سارے لوگ اوپر نیچے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں ملتے ہیں ہاتھ پھر بھی دلوں میں ہیں فاصلے اور اس دوستی کا نام بھی زیر غور ہے اور سن لیجیے اور کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جب گلے ملے ایک گفاق سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو اور بعض لوگوں نے یہ کہا دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے <تصفح> سمجھے آپ نے یعنی ایک آدمی دل میں بہت ساری خلاصتوں کے لیے ہوا ہے کفر و شرکی کفری اور شرکی عقیدے کے لیے ہوا ہے اب ایک مثال میں بتاتا ہوں میں نے مسجد نبی کے اندر جو تھوڑے دن نقل حرکت پر نگاہ رکھی اپنے دور طالب کے زمانے میں تو میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بہت بڑی نسبتیں رکھتے ہیں اور ان کے نام پر بھیڑ لگتی ہے میں نے اس ہندوستان میں وہاں بھی بھیڑ کو بھی دیکھا اور یہاں پر میں نے دیکھا اول میں نماز نہیں ریاض الجنہ میں نماز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے خبر کا وہ حصہ جو باب چبریل ہے وہاں پر ان کو مراقبہ کرتے ہوئے اور کچھ نے وہ بتایا کہ نہیں اللہ کے نبی تصرف فرماتے ہیں عقیدہ چھپا ہوا تھا اللہ کے نبی تصرف فرماتے دنوں کی کیفیت بدلتے ہیں یہاں تک کہ انہی سلسلے کی یہ کڑی تھی اس کا اچھا نام نہیں لوں گا مدینے میں مرا وہ اس کو سب سے بڑا بزرگ کہتے تھے اس نے کہا کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے عبدال شریف کے فضائر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار سے منظور شدہ ہے اور یہ چیزیں میں نے وہاں دیکھا تو یہ سب بداقیدگی ہے یہ سب کفری شرکیہ عقیدہ دو ہے انسان چاہے جتنی نمازیں پڑھو لیکن اس بداقیدگی کی وجہ سے دل میں قبر جھکنے کی وجہ سے اس شر کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے لہذا نمبر ایک زبان سے کل میں کفر نمبر دو دل میں کفریہ شرکیہ عقیدہ نمبر تین شک. شک شک شکوک شبہات اب اللہ تعالی نے ایسے توحید کو واضح انداز میں بیان کر دیا قرآن حق ہے رسول حق ہے محمد حق ہے قیامت حق ہے تقدیر حق ہے اب کوئی تقدیر کا انکار کرے یا تصدیر میں شکر ہے وہ مسلمان ہوگا ہتکادی کا قول ہے اعلما حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں لا تعمل خیر اختی وما اختی حدیث ہے کہ کوئی آدمی ایمان کی مٹھاس اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی بن بر ایمان نہ رہا ہے اور بخاری کی روایت یہ عبد الرحمان والا جو واقعہ ہے میں بارہ پیش کر چکا ایمان بال قدر سے متعلق اس میں جب حج کے زمانے میں جب حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بسرہ میں ایسے لوگ ظاہر ہو گئے ہیں یہود متواثرہ طلب العلم یعنی علم کے وہ شہدائی ہیں اور رات دن عبادت کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اللہ قدر تقدیر کوئی چیز نہیں تقدیر کوئی ان کے دل نہیں ہے کہا کہ وہ تم کو خبر دے دو وہ بھی عبد اللہ بن عمر جس پر عبد اللہ بن عمر قسم کھاتا ہے انی برین وہ ہوں رامی میں ان سے بری ہوں اور وہ بھی مجھ سے بری ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں اگر لو ان ما قبل اللہ قبیلام حتم القدر خیریت شریف بخاری شریف کروا کہ کر یہ عبادت گزار علم کے طلبدار لوگوں کو کہ اگر وہ حد پہاڑ کے برابر بھی اگر انہوں نے سونا خرچ کیا تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقریر کی اچھائی اور برائی پر ہی ماننا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شکوک و شبہات تقدیر کے مسئلے میں یا آخرت کے مسئلے میں یا قیامت کے مسئلے میں کیا تو یہ شکوک و شبہات کی وجہ سے بھی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن دو قسم کا شبہ ہے ایک وسوسہ اور ایک شبہ سبسا ہے آپ علم حاصل کرو استغفار کرو دعائیں پڑھو اللہ تعالیٰ دل کو صاف کر دے گا لیکن شک جو انسان کے دل میں جاگوسی ہو جائے علم حاصل نہ کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ دن بدن فہو فی خلبی فیقرو فہو فی, قلوب فهم فی, فی مرض بھی الله مرضہ اللہ ان کے مرض میں ان کے کفر اور شک شک میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے اگر اس نے اپنے مرض کی اصلاح نہیں کی تو یقینا یہ چیز اس کو اسلام سے خارج کر دے گی تو نمبر ایک کلمت الکفر نمبر دو ذوائق کفریہ شرقی عقیرہ نمبر تین شک اور نمبر چار ایسے اعمال جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جیسے مینسد الاسلم یسبہ علی جین ابھی آئے گی ہے بدھ کے سامنے سجدہ کرے جن کے نام پہ ضبع کرے غیر اللہ کو پکارے یعنی وہ اعمال جو کھلن کھلنا ترقید کے منافی ہیں تو یہ چار اصول ہیں نواقد ترقی کی یعنی جو بھی انسان اسلام سے نکلتا انہیں چار گیٹ میں سے کسی گیٹ سے یا تو کرم کفر زبان سے یا بدعقیدگی سے یا و شبہات سے یا ظاہری ظاہری اعمال سے چلیں اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ اسلام سے نکالنے والی جو دس چیزوں کو انہوں نے شمار کیا اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے خطرات جو ہیں ملحدین یہود و نصارہ مشرقین کے خطرات سے زیادہ ہے کیا مطلب ہو اس کا اللہ تعالی نے فرمایا لَتَجِدَنَّ اللہ تجیدن اشکی نمن اشک بے شک ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرقین دشمن ہے بے شک لیکن یہود و نسارہ مشرقین سے ان لوگوں کا ہے جو اسلام میں رہتے ہوئے اسلام سے نکل جائے یعنی نواقد توحید کے خطرات اور ارتداد کے خطرات اس کی شناعت و قباحت اور اس کی غلاثت اور اس کی اور اس کے اس کا فتنہ مشرقین اور کفار کے فتنوں سے بھی بڑا ہے اس سے بھی زیادہ یہ بڑا کفر ہے رہے حدین کے کفر سے بھی بڑا کفر ہے کون ارتداد کا کفر اس لیے حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کی ابن عباس کے من بدلدین جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کرو کیوں اس لیے کہ اسلام جو ہے دین کی حفاظت کے لیے نس عقل کی حفاظت کے لیے جان کی حفاظت کے لیے مال کی حفاظت کے لیے عزت عوروں کی حفاظت کے لیے کیونکہ ان کے خطرات ہیں اور ان کے ذریعے امن و شانتی ختم ہوگی اس لیے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندہ کرتی ہے لہذا امن قائم کرنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ ایسے مفیدوں کو قتل ہوگی یہ مقصد ہے یہ مقصد نہیں کہ اسلام قتل و کا مذہب ہے اس لیے اسلام ابن تیمیا کا یہ مشہور قول ہے کہتے ہیں خیر اندار الفار خیرا وہ مرتدین وہ کفار تاتاری جنہوں نے پچاس لاکھ مسلمانوں کا خون کیا جنہوں نے خلافت اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کہتے ہیں کہ ان کا کفر جو ہے ان مسلمان ان مسلمانوں سے کم ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف توحید کے خلاف کام کرتے ہیں یعنی جو مرتدین ہے جو دین سے پھرنے والے جو مرتد لوگ ہیں جو نواسد توحید کے مرتکبین لوگ ہیں ان کے کفر کے مقابلے میں تاتاریوں کا کفر ہلکا کم ہے اور ان کا کفر اس سے زیادہ ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے مرتدن عالد اسلام گل مرتد شرم کا کہتے ہیں کہ مرتب جو ہو اصل کافر سے زیادہ نقصان دہ ہے کئی وجہ سے جس میں سے ہلکے انداز میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو آدمی اسلام سے خارج ہے ایک تولم ہے اور اس کو حق نہیں پہنچا یہ بھی ہو سکتا ہے محدود بن بھی ہو سکتا ہے لیکن جو مسلمان ہیں اور جو کتاب و سنت کے اوپر ہیں اور اس کے باوجود وہ نکلتا ہے دین سے نکلتا ہے گویا کو اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے اس کے خطرات زیادہ ہے اسی لیے اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں س دو احتناظم بکرا کیا آدمی ان اس کے بعد ختم علی علی علی اور منافقین کے بارے میں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں اسلام سے نکل گئے اور کپر اسلامی ان کے بارے میں اللہ نے تیرہ آیات نازل فرمائی کتنی آیات اس لیے تاکہ ہوشیار کہ ان کے خطرات ان سے زیادہ ہیں اللہ اکبر لیکن یہ جو دس نماخذ جو آپ کے سامنے بیان کیا جائیں گا اس کے علاوہ بھی ان کے بیان کرنے سے پہلے یہ اصول یاد رکھیے ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین ایک ہے کفر مطلق اور ایک کفر معین ایک عام اصول ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اسلام سے خالج ہو جائے گا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کما قال شکل اسلامی میں تئی ان تقفیر المطل تقفیر المعین کفر المطلب لا یسل تقفیر المین کفر مطلب یہ تقفیر معین برادری نہیں یعنی ایک آدمی کفر و شرف کر رہا ہے بدعت و خرافات ارتقا کر رہا ہے قبروں کو سیدھا کر رہا ہے یا غلط گنارا لگاتا ہے غیر اللہ کے نام پہ چادر چڑھا رہا ہے درگاہوں اور مزاروں کی خاد چھانتا ہے اور اس کو تقرب الہی کے ذریعہ سمجھتا ہے بے شک یہ چیز اسلام سے خارج کر دے گی لیکن اس آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اسلام سے نکل گئے کافر ایک عام اصول جو ایسا کرے گا اسلام سے نکل جائے گا ایک عام ہے جس طرح زانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم غیبت اور چکر کی سزا جہنم قبر کا عذاب پیشاب کی شیٹے سے نہیں بچنے پر قبر کا عذاب ہے نا بھائی اس طرح سے قبر بھی نہیں آزاد القبر لیکن جو آدمی ان پیشاب کی چیٹیں نہیں بچا یا جس آدمی نے سیبت کی کیا ہم اس کو جنوبی کہہ سکتے ایک عام حکم الگ ہے اور خاص حکم تو اس سلسلے میں شہر الاسلام تریمیہ رحمت اللہ کا جو اصول انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کفر کرتے ہوئے بھی کافر نہیں ہوگا اگر اس کے اندر ممانع تقویر یعنی کچھ ایسی چیزیں پائی جائے جن کی وجہ سے وہ معذور ہے مثال کے طور پر وہ کفر کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے ایسے علاقے میں جب کتاب و سنت کی دعوت نہیں پوچھے کوئی متوعہ وہاں نہیں گیا کسی نے بتایا ہی نہیں جاہل ہے تو معذور بالجہالہ ہوگا یا اسی طریقے سے علم ہے لیکن تعویل کر رہا ہے جس طرح کودامہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ کودامہ بن مسعود نے اس بات کو امام سیوتی نے علی خان فیڑل قرآن کے اندر اور ابو شہبہ نے المدخل لدراسات ساتل لدرا کریم بہت ہی تفصیلی گفتگو کی اس پر ابو شابہ محمد ابو شہبہ. کہ مو... یہ قنامہ بن مسون جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک شراب پیتے تھے اور پیتے تھے اور اس کو جائز سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے جائز سمجھتے تھے اور اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو حرام کو حلال سمجھے اور حلال کو حرام سمجھے وہ اسلام سے خارج ہے یہ عام اصول ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ارے سنیں تو جماعت اس بات پر انتفاق ہے لیکن جب گودامہ بن مسعود نے بسرے میں شراب پیا شارود رامی شخص نے حضرت عمر کے سامنے شکایت کی کہ بھائی گوداما نشے میں رہتے ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں کہا ایسا کیسے کہا کہ وہ تو دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہا حضرت سنیے تو حضرت عمر نے اس کو بلایا کہا کہ اچھا کیوں شراب پی رہے ہو کہا کے اللہ تعالیٰ نے کہا پینے کے ایمان و تقوی کے بعد اگر شراب پی لو تو کوئی حق نہیں کیسے کہا اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا <تضحق> <مزار> اس کے بعد اللہ نے شراب اور شراب اور جگا شیطان کے گندے کام سے بچو شیطان تمہارے اندر و دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے آگے کیا کام علی اللہ غور سے سنو یہ ٹرننگ پوائنٹ بہت اہم نہیں وعملوا احمن جو ناخن فہم ایمان اور تقوی کے ساتھ اگر کچھ کھا پی لیا تو ان کے اوپر کوئی حرج یعنی کوئی گنا تو ایمان تقوی میں ایمان ہے یا نہیں ہے میر صاحب یعنی نہیں میں آپ کی زبان بول رہا ہوں تو ہر ایمان والا اور ایمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ کے تخمہ ہو ایمان و تقوی کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرض نہیں ہے حضرت عمر کی فراست معلوم ہے کیسی تھی اں فور سے سن ہوش کے ناخول لے ہم وہ تلخم شریف اگر تمہارا ایمان درست ہو جائے تو تمہارے اندر تخم ہو جائے یہ ایمان اور تکواہی تم کو شراب سے روک دے گا ایمان اور تکواہی تم کو شراب سے روک دے گا اسی کوڑے ان کو مارے گئے لیکن ان کو کسی بھی صحابی نے کافر کافر نہیں کہا حالانکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی حرام چیز کو حرام سمجھے وہ اسلام سے خارج ہے کہ اسے عام حکم الگ ہے لیکن اس کو کسی شخص معین پر کسی فخص آدمی پر متعین کرنا اور اس پر حکم لاگو کر دینا شخص معین پر یہ مسئلہ اور ہے یعنی کسی عام وعید کو کسی ایک متعین شخص پر ہم اس وقت تک نافذ نہیں کر سکتے جب تک اس پر حجت پوری نہ ہو اس میں شروع طرف آیا گیا اس اور نمبر ایک نمبر دو وہ جو ممانے ہیں وہ ممانے ختم نہ ہو اور موانے میں سے ایک موانے کیا ہے رکاوٹ کیا ہے موانے یعنی رکاوٹ کہ انسان نے تعویل کی کیا کی تعبیر نیت اس کی درست ہے تو اس کی وجہ سے وہ معذور ہوگا نمبر ایک چہل نمبر دو تعویل نمبر تین اکراہ اکراہ اک اک اک اک کا مسئلہ انشاءاللہ شاء بتائیں گے آخری درس میں اکرا کے اصول ایک یعنی کوئی گندا لے کر کے یا تلوار لے کے گردن پر ہو کہو کے کہ کل میں کفر کو نہیں تو گردن کاٹ دیں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اللہ تعالی نے من کفر باللہ اور اس سلسلے میں حضرت امار بن یاسر کا واقعہ ہے اور یہ روایت علماء نے اس کی توصیق کی ہے جیسے مکمل رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ثابت ہے متعدد تک سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت انار بن یاسر نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور ان کا دل مطمئن تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر فرق اللہ کے نبی کے بازہ ہے کہ یا نبی اللہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا کہا کہ جس وقت تم نے کلمہ کفر کہا وہ کلب کا مطمئن تمہارا دل ایمان مطمئن تھا کہ ہم کہا کہ اگر دوبارہ ایسا ہو تو بھی فاود یہ الفاظ ہے اگر صرف زبان سے کہنا ہے لیکن تم ایک ہو یعنی زبردستی کوئی تمہاری جان کے اطراب تمہارے جان کے لابے پڑ جائیں اور تم کو کوئی قتل کرنے کے در پر ہو اور تمہارے جان کا خطرہ ہے صرف زبان سے اگر کہنا ہو تو ایسی حالت میں انسان اگر زبان سے کہہ دیا تو وہ کافر وہ کافر نہیں ہوگا اسی طرح غلطی غلطی بھی تو ہوتی ہے بھائی کوئی شخص اللہ کو بندہ بندے کو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہے نا الحبد رب الب گر یا لئی دشہری من مکل میں تجھے عبد کہوں یا رب کہوں بندہ کہوں یا رب کہوں یعنی تو تو سب ایک ہی ہے اود باللہ یعنی یہ ملحد کا یہ ہے العبد حق رب و رب رکھ دو بندہ ہی رب ہے رب ہی بندہ ہے اود ملا یعنی اللہ اور بندے میں بندے میں اور رب میں کوئی فرق نہیں یہ کفر ہے اور یہ چیز اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے اور ایسے واضح مسائل ہیں جن میں بعض علماء نے کہا کہ آدمی معذور بل نہیں ہوگا جو بالکل واضح امور ہیں لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو اپنی سواری پر سوار ہے اور اس کی سواری اور اس کے اوپر اس کا سادو سامان گم ہو چکا ہے اور درخت کے نیچے سو گیا اور اچانک جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے جو اس کی سواری اور اس کا سادو سامان اس کے سامنے حاضر ہو گیا اخبار شدت الفرح خوشی کی وجہ سے وہ غلطی کرتا ہے اللہ عمت اللہ عمن تو ربی کی جگہ پر اللہ عمن عبدی کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے نہیں بلکہ کیا ہے اللہ عما انتظی ہے اللہ تو میرا بندہ ہے یعنی کفر اس نے زمان سے کہا اس کی نیت نہیں ہے غلطی ہوئی ان اللہ تجاوز نسیام اور بنا رہ تو انسینا اوسطانہ تو یہ چیزیں اس لیے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ایک من علم کے لیے سومن عقل ہو ایک من علم کے لیے سومن عقل ہو. ہونا چاہیے لہذا مرتد کا حکم یہی ہے اس سلے میں یا نواق تحریر کا بھی انتخاب کرتا ہے اور اس پر حجت پوری ہو چکی ہے اس کے جو شروع ہے تو اس کے توبے اس میں بعض اگر یعنی اگر کوئی بعض ایسے کفری کلمات ہیں کہ اس کے اوپر اس سے توبہ بھی نہیں لیا جائے جیسے شہر کے بارے میں جادوگر کے بارے میں کہ اس سے کیا کیا جائے گا اس کی توبہ بھی قبل نہیں کی جائے گی کیونکہ توبہ کرنے سے اس کی بیماری دور نہیں ہوگی اس کا توبہ اس کے, رب، اس کے درمیان اس کے رب اس کے, درمیان، اس کے درمیان صحیح قول میں جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا لیکن شکوک شبہات یا دوسرے جو گناہوں کا انتخاب کرتا ہے توحید میں تو کہتے ہیں کہ اس سے توبہ دیا جائے گا اور اگر توبہ نہیں کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا دین کی حمایت کے لیے علام علامہ امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب مغری میں بتایا المرد جو آدمی نواقید توحید کا یہ نواقید نواقی اسلام کا انتخاب کرتا ہے یہ مرتد ہے تو اس سے توبہ لیا جائے گا کتنی بار تین بار کہتے ہیں ہادا کولم ہادا کول اکثر علم یہی اکثر علم یعنی سلف میں سے اکثر کا قول ہے جیسے حضرت عمر، حضرت علی حضرت عطا امام ابراہیم النقی مالک مالک یعنی مالک بنس سوری اوزائی اصحاب وغیرہ لیکن اس صورت میں جب کہ انسان شبے وغیرہ کا شکار لیکن جو جہاں پر قرآن کی دعوت پہنچی جہاں پر حدیث کی دعوت پہنچی جہاں ازانے ہو رہی ہے جہاں کتاب و سنت کا پیام پہنچ رہا ہے اور وہاں پر وہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے وہاں پر یا گو سلمدت کا نعرہ لگا رہا ہے وہاں پر کفری شرکیہ کام کرتا ہے تو اس سلسلے میں دو موقف ہیں شیخ ابن باق رحمہ اللہ اور شیخ صالح فوزان اور دیگر علماء کا موقف یہ حاض القرآن بھی قرآن یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حجت کے ساتھ نازل کیا اس کے بعد یہ کھلا ہوا کو روشید کرتا ہے جس میں آدمی معذور بل جہالا نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اگر اس کے اندر شبہات ہیں تو شبہات کو دور کیا جائے گا جس طرح حضرت امام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ نے جامعہ وغیرہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر جو عقیدہ تمہارا ہے اگر میں یہ عقیدہ رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا لیکن میں تم کو کافر نہیں کہتا کیونکہ تمہارے پاس شبہ <تصح> تو یہ فیصلہ تکفیر کا مسئلہ سارے شروط پائے جانے کے بعد بھی ہر روڈ اور سڑک پر چلنے والوں کو حق نہیں ہے کیا آپ نے کہا صبح میں اس کو دعوت پہنچائی اور شام میں آپ نے اس کے اوپر حکم لگا دیا کہ کافر ہو گیا گویا کہ تکفیر کی مشین آپ کے پاس آ گئی یہ نہیں ہے بلکہ تکفیر کا حکم اس کو یاد رکھا جائے میرا ارادہ نہیں تھا ابھی بولنے کا یہ ایک موضوع ہے نمبر ایک امام وقت اس کے اوپر تکفیر کا فتو لگائے گا ایک یا قاضی یا مفتی وقت یا علماء وقت کا اجماع ہوگا کہ ان عقائد کی بنیاد پر اس کو کیا کہا جائے کافی کہا ہر زید بکر کو حق نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے خارج کر ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المنا منافقین کے بارے میں کیا کہا اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمایا ان نلمنا سقین فدر کی رسف ان نلو جام علم فقین نبی جہانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام سے خارج نہیں کیا ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے کیا یہاں تک کہ عبداللہ بن اوبے بن سلود جس کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا تھا کفر و شرک کا امام تھا اور نبی صلی اللہ مسلمانوں کو وہ زخم پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگی میں کو نہیں پہنچی اتنی تکلیف, اتنی پہنچی تکلیف ان منافقین کے ذریعے پہنچی اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کی روشنی نمازیں جنازہ پڑائی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کتاب الجناز کی جو حدیث بائیس اوس نمبر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے نکالا اپنی قمیض پہنائی اور اپنا تھوک لگایا اللہ اکبر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مفرت نہیں کی. کیوں اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ اللہ تکن اللہ قبری ہی اشارہ ہے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی مر پڑا. ان کی قبر پر رکو بھی مجھ. لہذا جب تک کہ تقفیر سے متعلق کسی کے بارے میں شروع پائی جائیں اور اس تقسی سے متعلق اس کو کافر کہا جائے اسلام سے خارج کیا جائے جب تک امام وقت خلیفہ وقت قاضی مفتی یا علماء وقت کا اجماع نہیں ہوتا ہے یا اس کا اتفاق نہیں ہوتا ہے یا ان کے فتو صاحب نہیں ہوتے آپ فتوے کی مشین جاری نہ کریں آپ کا کام حکم پہنچانا ہے حکم لگانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے تو یہ نواقید توحید جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے دس نواقید توحید اس کو اس سلسلے میں تین جماعت کیا ہے تین جماعت ایک متشددین ایک متصرین اور ایک متوسطین کفر کی کفر کی مشین جن کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ متشددین جو خوارج جدیدہ اور خوارج قدیمہ دور جدید کے خوارج ہوں یا دور قدیم کے خوارج ہوں ان قدیم اور جدید کے جتنے جو بھی خوارج ہیں جن کا عقیدہ یہ منحج ہے وہ تین چیزوں میں متفق ہیں کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں آج جن کو آپ دوائش کہیں یا یہ جو دوسری جماعتیں نکلی جنہوں نے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے تین چیزوں میں وہ متفق ہیں نمبر ایک عام مسلمانوں کی تقویر کرنے میں جو ان کی رائے سے اتفاق میں اس کو کافر حکام کو کافر ہو جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسلم شریف کتاب و پڑھ لو ان کو خروش سے نکل جاؤ گے سیقوم فی رجان قلوب قلوب شیطین انسان ان ایسے آئم آئیں گے جو انسان کی جن کے دل شیطان کے ہوں گے لیکن جسم کیا ہوگا انسان کا یعنی انسانی شکل میں شیطانی دل ہوں گے انسانی شکل میں شیطانی دل ہوں گے. پھر بھی آپ صلی اللہ علام نے ان کے خلاف بغاوت کا بغاوت کا اعلان نہیں فرمایا بغاوت کی اجازت نہیں دی لہذا جو خواہج ہوں گے وہ خروج کریں گے ولات عمر پر حکام وقت پر نمبر دو مسلمانوں کو کافر کہیں گے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ابھی دو اور نمبر تین مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال بھی خواہج ہے اور دوسرا طبقہ ہے میں ختم پورا موضوع ختم کرتا ہوں دس دو منٹ المرجیا دوسرا طبقہ کیا مرجیا ان کا کہنا ہے کہ بس دل میں یقین کر لو اللہ پر قیامت و جنت جہنم پر جتنا چاہو پاپ کر لو تمہارا سارا پاپ دھل جائے گا جس طرح عیسائیوں کے پاس جتنا چاہو پاپ کر لو پوپ کے پاس آ جاؤ توبہ کر لو توبہ کر لو اسی اس کے پاس آؤ کے پاس بھی جتنا چاہو پاپ کر لو جتنا چاہو گناہ کر لو ان کے بڑے عالم کے پاس آؤ توبہ ہو جائے ان کے نام پر توبہ کرو خلا توبہ قبول ہو جائے عزباللہ. تو یہ جو ہے مرزیا کا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان بس عقیدے کرام دل میں یقین کر لیا بس معرفت فت بس چاہے جتوں چاہو گناہ کرو تو یہ دو وہ متشدد ہے یہ متسا ہے اس لیے مرزیا کو مرزیا یہ کہتے ہیں کہ مرزیا کے میں تاخیر کرنا لنخر العام الام المان اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو عمل کو ایمان سے دور کر دیا دونوں طبقہ گمرا ہے پہلے سنت الجماعت ان دونوں کے بیچ میں ہیں حق پر ہیں لیکن مرجیہ اور خوارد کیلا ہوما ہلا پرف دونوں جو ہیں باطل پر ہیں حق حل سن و جماعت کے ساتھ ہیں جو نصوص کو جمع کرتے ہیں یعنی آیات اور حدیث کو تمام آیات اور حدیث کو موضوع سے متعلق جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک حکم لگاتے ہیں کہ انسان گناہ کا کام کرتا ہے مومن بی میں ایمان ہی کیا پھر ان کبیرت ہی ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کیا ہے وہ فاسق وہ میں ایمانی نہیں مانی کبیرہ دے اور جہاں کی طویل کا جہاں کا مسئلہ ہے کہ اگر ان بڑے گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جو اسلام سے نکالنے والے ہیں تو وہ کافر ہوگا ہر بڑے گناہ پہ وہ کافر امید. نہیں ہوگا کیونکہ وہ خاری کروائے تھے وید اللہ بن احماد وہ شراب پینے کی وجہ سے اللہ کے نبی بار بار ان پر کیا حج جاری کرتے تھے نا خریدے بخاری تو ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ عمل اکثر اللہ عمر اکثر اس کو لعنت کرے حدیث کی اور یہ ہمار اللہ حمارو اللہ کے نبی کو ہنسی لگاتے تھے بار بار شراب پینے کی وجہ سے ان میں جاری کی جاتی تھی صحابی نے کہہ دیا اللہ ان پر لعنت کرے کیونکہ یہ بار بار کیوں پیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بول رہا ہوں رسول ہے اس کو چھوڑا تو کیوں کیونکہ اللہ اس کے رسول سے تو معلوم ہوا کہ منہ پہ ایما نہیں پاس لیکن خواہش کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بڑا گناہ کا ارتکاب کرے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے پہلے سننے تو جماعت کہتے ہیں نہیں بلکہ جب تک یہ کھلا ہوا کفر و شرک نہیں کرے تو اسلام سے نہیں نکلتا اور اگر وہ کفریہ شرکیہ کام بھی کرے اگر وہ اس کو حق نہیں پہنچا یا معذور بل ہے یا اس نے تعویل کی ہے تو اس کے اوپر حجت پوری کی جائے جب تک حجت پوری نہیں ہو کافر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنب میں اس وقت داخل نہیں کرے گا جب تک کہ داروغیر جہنو جی نے پوچھے المیات اس لیے جو حدیث بن مالک سے کہ چار قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک حجت پیش کریں گے چار قسم کے لوگ جی کہ ایک تو وہ آدمی جو بہرا آدمی ہے جو سننے کی صلاحیت نہیں تھی اور دوسرا آدمی جو بالکل بوڑھا و ظیف ہو چکا ہے اور اس کا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور تیسرا آدمی جو بچہ ہے جو بالکل بچپنی کی عمر میں تیسرا آدمی جو ہے مجنو ہے مجنوع دیوانہ ہے جس کو لوگ پتھر مارتے تھے اور چوتھا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آی آیا یعنی اس کو دین نہیں پہنچا یہ روایت بالکل صحیح ہے رسم المالک اسمد الصریح سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن کو امتحان لے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں میری بات مانو گے تو کہیں بالکل مانیں گے تو اللہ فرمائے گا حکم بھیجا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو فقائل تعلی بردن سلامت جہنم کی آگ اس کے اوپر سلامتی بن جائے گا اور جو انکار کریں گے فیوس صحبو رہے فیوس ان کو گھسیٹ کر جہنم میں دال دیا جائے گا یہ حدیث بالکل صنعت کے میں نے کئی جگہ نقل کیا تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تک حجت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے اوپر حکم نافذ نہیں ہوگا جن تک علم نہیں پہنچا چار قسم کے لوگوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا کیا کرے گا لے گا اس لیے جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بچے کے مومن کے بچے کے بارے میں تو آپ نے اطفال المومن بل جن یق فل ابراہیم سارا حتائیم مومنین کے جو بچے ہوں گے جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ میں ابراہیم اور سارا کی کفالت میں ہوتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم السلام کے باپ کے حوالے کریں گے یہ حدیث بھی صحیحہ میں اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مشرقین کے بچے کے بارے میں علامہ نے کئی ترک سے اس کی تصحیح کی ہے اور دوسرے علم نے بھی تصحیح کی ہے کہا کہ مشرقین کے بچے جو مر گئے بالغ ہونے سے پہلے ہم خدم و اہل جن، جنتیوں کے خادم ہوں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ تکفیر کا بہت ہی اہم اور نازک ہے اس لیے جو علم جتنا کہہ ہو اس کے لیے محنت بھی اتنی گہرائی کے ساتھ کرنا چاہیے اور محنت سے زیادہ فہم بھی گہرا ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ فتح فدین عالم طاویل اللہ رسکن الحکمت و فصل الخطاب اللہ اللہ مجمانہ اللہ مجمانہ اللہ مجمع شملنا اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا ربنا لا تزد قلوبنا بعد هديدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهار ودعو الله سبحانه وتعالى باسماء حسن والصفات الحلى في هذا الساعة المباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة من بعد الأصر إلى ذيبوة الشمس أن يزكي نفوسنا ويطهر قلوبنا ويحسن فروجنا اللهم علمنا لكذاب حكمة اللہ عل نلقدہ کا شکمہ اور اسی طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جالیات کے تعمیر اور مدرسی اور مطابین اور مشائق اور جو مدرا اور دیگر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان تمام کو حق پر جمع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے ساتھ جمع فرمائے اور اللہ اللہ تصنو بنا کا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وصحف المین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چلتا ہے امریکی نماز کے بعد